اچھا کاتر چھتر ڈر گوارا کرو لیکن اللہ رسول تلوار دی وجہ سے خدا رسول دا قانون گوارہ نہ کرو اللہ لاکھ دلانا جو دھوپ اگریز کا پشاب پی رہے بمبر خدا رسول دا دودھ نہیں پی سکتا تلوار کے ڈر بم چکے گا ظالم ظلم کرے گا اسلام تلوار چکتا ہے انصاف کرتا ہے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 جنا دہشت اخلے سے جنہیں کول اخلا و دہشت پوری فوج تری لانسی اصل کوئی نی نا لے سیا بگیڑ بکری باکن باقن دینا یہ کتی نے بھی سان جی اگا باہ باہ کرنے آ لے چوپ ہے وہ دہشت بولنا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 اسل سور مار دیں گے جیچوں کا پنڈ والے جڑے سن دوے انہیں سوچے انڈے چنے بندے یار دسو ساٹی فصلیں خیال کرتے پھر دھ کے پانچ سو نہ رل گیا پندرہ سو بندہ ایک کلے میں بڑھ جائے پکا بچنا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 کہو جی کہ جی وہ کتابیں جدید تبیعت کا تارف ساری کتابیں خود آ سائنس تاریخ والی وہ آتے ہیں اصان یونان تو لے یہ آدھے قرآن چو لیے اچھا پھر ڈورو جی دسو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 Achha, سائنس, کہا, کہا, کہا, نان, بندہ لگور تھا لنگور کی نسلے سارے باندر سیتے ہوئے کھڑے میں کہ ہوں نکلیے قرال قرال نکلیے تو تنگور چ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 جانور جنگل دے لاشاں تھرو تھرو کھا کے بائے بائے ختم دمانے حالے بھی آئی جنت جان گئے جنت بجائے آتی جی روٹی کھانا وہ کتوں ملے گی تینوں پورے چاہی دی داری شریف مل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 جیشتی دیا دیا چکلے دیاں پینٹا پا کے پینٹا پا کے اتنے جی پادری جیت انٹرویو اخبار آیا بیبی بی ای اتنے کیوں نہیں پڑھتی کیوں پڑنی پڑ پڑ پڑ پڑ کی پڑھتے کہ اتنے لوگ جہاں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 کہ کس مذہب ہے جیسے پیر میرا سن yeah. بابا سن سن گانتی ہیں جیسے جو جانتا میرا جو چنگڑی ایمان نال دسایا جو جان نہیں جن فلمی کنجر سارے سی آ چکلے والے سارے سی آ جو چنگڑ جانتے بیٹھے کے گئے چے کنجر دور سارا سال جنہ منہ ہی کتے آن کے سویرے چکتے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 زیادہ تو زیادہ خوش کرش دی خوش کران جن میرے مدنی سرکار دی دیوانے پر مستانے <سرح>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 مارت دو چھ چھ لاکھ گل گا مزدور کرے دلہا کیوں دو, اونو, کیوں رہے؟ کر کے کم پیسے جی تاکہ جی ہوتا ہے نجائز طریقے سانو, سانو, سانو دے گا yes. yeah. زیادہ کتے موٹا کر کے رکھو تاکہ وقت کام دوٹا yeah. کام سو بندے کا سبب ہے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 बाटा दी जा रहा है पता नहीं की पीछे दी जा रहा है खाते जा रहे होली जा रहे बाबा खाना चाहिए कहाला है सही आपको जलमरी गुलामी की निगाहें है मा वराए शक नहीं जाती जाती है पर्दों में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 امریکہ برطانیہ یورپ کے کچھ دس ملکوں کے بادشاہ جہاں افغانستان سابت کر دو مسلمان اٹھایا کی اٹھا اے کوئی دلے کا پوت ہونا جہرا جب دے مل سا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 بدنان جی جی پوتر نے لگی کری والا دہشت گردی دہشت گردرو تاری برکت کری میں جی بھابی کا پیر پہر بھابی کا پیر <laughs>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 دیار دیار گل کی نماز کی دعوت جی نماز, دی جی نماز دی بھی نماز ہے نماز دی سارے نماز کی دی دعوت دیں میں کیا تری دا نماز کی دعوت سارے دن یہ غور کر نماز دے مخالف کہڑا ہے نماز دے مخالف نماز دی دعوت دے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 السلام <تصالح اله> اچھا. والے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 شا شاہر چھڑو بار بہادی آدمی پاکوں کا دیر نہ چڑو نماز <FO grading América> <undoubtedly mistaken>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 پتہ لگے اصان دساں کفری سلام ہے اس بعد جا کے ممبر سے دا بیٹھے باغ کو پڑھا پڑا <سؤال> نکل نکل گیا کسی تو پہلے پالنا کسی نکل جانا مگر جانے سرام کرنا تو لگے جی فوجی لیا منت مندی سے بھیجے میرے پتر دے تھے میں آ کے اس پتر آیا تو چلو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 گھر بیٹھے پتا جی سا ایمان کتاب ہو گیا جی بارہ سال سوتھ ہو گئے سن پتا ہی نہیں لگتا سر کی ہے کی نہیں وہ جڑے سنگلی ہاتھ والے اجمر لال سب سجا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 نہیں میں بابا پندرہ دنوں کا دورہ تقریباً سارے تنگی نیچے قبول ہو جانا گھر ہے <سؤال> <سؤال> <تا سؤال> <جانتا> <سؤال>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 ٹی ویڑا نہیں آؤں چکا کرنا سارے آنا ہی کافی مسلمان کام کیسا یہ سات تک پابندی رکھیے کہ سڈے سنگیا چ کو کوئی ٹی وی والے بانگے سر پہ بانگ نہیں پڑ ستا پڑھے اوبارہ بانگ کرونے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 ہمیشہ تنگ یاد رکھنا سیاح آتے واپس حملہ کرنے سے کریے ٹھیک ہے ہوں ویخو جو کچھ ہو رہا ہے یہ رد عمل ہے یہود نے سارا دنیا تے جیسے اگ ہے जो तो एक बंद का सारा घर तबाह हो गया कुत्ती फौजा लड़ते हो आवाम बंदे अवाम से मार दुन आवाम का बंद नहीं यार मेरे घर से बम बजा मेरी मां भैन हर शा खत्म हो गई है मैं बैठा वहां तुम्हारे अंदर खून नहीं انہیں بھی آخر جی میں میرا اشر کیا چکن دس دیا سو بندے کیوں نہ مجھے دیکھو ایسم بم کنے بنایا ہے کسے مسلمان بنایا ہے, کسے مولوی بنایا طالبان بنایا ہے, کسے اسام واقف شیطان بنایا کنے بنایا کنے بنایا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 بولتا نہیں اترو اگر کوئی کام ہو جائے کھ بھی پو وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. ہندو نے مسجد ایک گرائی ہے بابری مسجد گرائی سیا مشرقی مشرقی نجائز طریقہ جنوب نے ہے مسجد گرا دتی ہے طوفان اٹھوتا تے سارے بہن یا کمان جن جلوس کرانی گیت فلانا گیت تے جنا بابری مسجد ہیں تُو سا اپنے علاقے نظر مارو تلا کے بھی سڑکیں بڑی ہو سڑکیں بڑی سچی دس کنیا مسجد سڑک آ ایتھے کیوں نیفا بولتے جلوس کیوں نہیں ہو رہا خدا دا گھر شتاب کا کرتی سکھان کا گھر اے. اے ہے خانہ ہے مسجد اسلام کا بحاسپا یورپ سے درگوزر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 تو لگن بندہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک غیر ٹھیک ہو جائے ٹھیک نہیں تو پھر کالا کپڑا پا نے آخری پڑ جائے کالا کپڑا ہلکے ہلکی شاہو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 تو اس طرحوں کتابوں وار بھی وہ اشاروں چونکہ دعوے نے کو پتہ رسید کے اماں اندر تعالی حضرت کے بیٹے اور ساری حقیقتوں سوال بھی جواب بھی آیا کھول کے سامنے۔ کوئی لگا پورا موضوع بنا دیا ایسا, ایسا ہے کہ اس کے میں پورا جواب ہے۔ میں زیادہ معاملہ کہتا ہوں۔ شیا کنجر کہنے کی ہے۔ کنجر نے اچانک یہ کیا چل رہا ہے؟ ہاں۔ ایسا ہونا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 نہایت بد کام ہے وہ کھلا رد فرمان خدا بند ذلجلال والے کرام ہے ٹائی نسارا کے یہاں ان کی عقیدہ باطلا میں یادگار ہے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے سولی دیے جانے اور سارے نسارہ کا فدیا ہو جانے کی نشانی ہے او یہ مطلب ہے تو باقی ہے تو شلیب کا نشان ہے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 جن کے ساتھ بیٹھنا ممنوع اور ان کے عیسائی اید... کی ہے مطلب سلیب دا نشان ہے تو وجہ طریقہ نہیں دی سلیب دا نشان واقعی سمجھ کے بنی پھر, پھر کافر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 وش نہالے حضور دا نالے چوڑے تے رل واس تے میرے پچھنے کریے لان سیاب حضور دا نالے کے پولیس یا یار بڑا حادثہ دا سبا نمبر بیاسی صاحب صاحب طالب اخبر طالبۃ المدار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 بندہ ہوئے نی پسماند ہے رجع پسند ہے رجڑی لعنهم اللہ لعنت جنگی دگاہ سے بجے دے ان کرے و صحیح او اقوام فی تکون وجو وجو الادمین <سؤال> ان قلوبم قلوب الشیاطین <سؤال> لا يرعون لا عن قبح ان تابعت ان تابعتهم واربوا باخات لو گون دوارہ تانو مستابو گون حت سوک کذبو گون تمنتو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 اس وقت اللہ تعالیٰ جو جہے yes, ان کے جو، چنگے شمار ہو سنگس قبول نظرا سن. جی yes, <ok> <kling> <tale> <tale> ایسا وقت آئے گا بندہ بچا لال چاہیے آ نہیں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 हर वारा कामयाब होकर उतरे ने नाकाम हो गए फिर वोट उन्होंने फिर उही बात कदी अक्की थी होना है? तो है मौलवी एक, एक दिन एक तकलीर करके दूसरे दिन फिर तो ही चक मौल साहब तेन और गल नहीं आती है इको न पीती जै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 تم پتہ نہیں اگریز سورا سور ہے انسان پالیا اتے اجازت دیتی ہوں سلا نے فر کے ہوں سچی دسیا جی کدی سنیا جی کسی پروفیسر کتی کے پتر کے منہ چاہے ہوئے وہ دے بچے آ کے لکھا ہو دے بچے ہوئے تو بین چوہ آئے دیا کام کر دے نیتال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 اللہ تعالیٰ مینو فرما چشتی تینو جنت رکھنا شکولی رکھنا رہنا ہے میں آخا گا اللہ میرے وہ جنت گوارا نہیں جی تھے میرے دو رکھ تیرے تک اوی جے نال جنت مینو جنت گوارا نہیں یہ میں سے کافر تو اور کافر آ جان کسور بچے کافر تک گرید غلام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 گنگے پدر کے قیدیوں والی حدیث حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اتنے کیوں نہیں آتا انگریز ہوں ماں شو ہے کوئی نہ سچی دس وقت.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 دنیا میں روک دیا آدھا شیر کے شرک کے, کے خدا کا کروا کہ نہیں جڑا اللہ کے دے ذکر تو روک رہا نماز سجنا دے ذکر نال بندی پی وہ دلہ نماز کے یا موا پہ نماز ان دی نماز دی نماز ہے جا نماز نماز کی دعوت پڑھنا پیا کہ نماز پڑھ رہے ایک نماز, وچ، نماز, وچ، نماز, وچ، نماز, وچ، نماز نماز تو باہر یہ اچھا اللہ رسول دا دشمن کافر برے کا ذکر کرسی نوج نہ نماز دی دعوت دیں دے, دے رہے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 لڑکی لڑکی آپ کو لگتا ہی نہیں وہ نسل ہے سو پندرہ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 جی اما نیتا نیولی بان امریکہ انگریز ہے اندر نس گئی لگی ہوں جی پیو آنے آج ہی لگی کریے سچی دسیا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 پڑ لیا سب نگ پورے نے جناب جتوجوں کو پورے نے انہیں جی ایک دلہا ہے دجا تیجا میں جی تیرے میرے رنگے دلے بادشاہ نہ ہوں ادلی بھنو دین ج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 میچری بیان فرمایا پڑھو گا سکولیاں نقشہ پورا کہکے ہوندے نے اور جا کا کرارے جگڑے کوئی کہ کوفر مشین ہے بابا رات دن کفر ڈالی آدمی نے اسے آلہ درد کرم کر